یس الک انل مشید آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں جسے انگلش میں مینس کہتے ہیں کل محبوب آ فرمائیے ہوا ازن وہ ناپاکی ہے کا تزل النسا پس اے پسروں اپنی بیویوں سے ان اوقات میں قربت نہ کرو سحبت نہ کرو ولا تقربوهنَّ اور ان سے قربت نہ کرو حتا یا تو ہرنا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں فعدہ کا ہرنا پھر جب وہ پاک ہو جائیں جائے تو ہرنا تو ان کے قریب جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ان اللہ بے شک اللہ تعالی جوابین طوابین کے معنی خوب توبہ کرنے والے یو ہب کے معنی پسند فرماتا ہے رب العالمین توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے اور یو اور سترے لوگوں کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے حرث لكم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں فاتو حرثكم پس تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کم اور نیکیاں اپنے لئے آگے بھیجو وہ تقل اور اللہ سے ڈرو عالم ان مُلَاقُوهُ ملاقو اور ڈرنے کے لیے تصور پیدا کر لو اور جان لو بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو وہ الْمُؤْمِنِينَ مومنین اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے تسلیح و بیناس اپنی قسموں کے ذریعے اللہ کو نشانہ نہ بناؤ اس کی مانا یہ ہے کہ قسم نہ کھا لو کہ میں نیکی نہیں کروں گا پھر کہا جائے نیکی کرو تو کہتے ہیں جی میں نے کسم کھا لی ان تبرو و تکو و تسلیح و بین اناس کہ کہیں تم قسم کھا تم نیکی نہیں کرو گے تقوا اختیار نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان سلو نہیں کرو گے اور جب کہا جائے کہ تم سلو کروا دو تم کہتے ہو جی ہم نے قسم کھا لی ایسا مت کرو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا نوزاللہ مزالے تو نماز اسے پڑھنی پڑے گی قسم خالی کے فلاں میں بات نہیں کروں گا اور شرعی طور پر اس سے بات چیت کا بند کرنا اگر حرام ہے یعنی بغیر کسی شرح مجبوری کی اگر اس نے یہ قسم کھا ہے تو اب اس سے بات چیت شروع کرنی ہوگی کہ مسلمان سے تین دن تک قطع تعلقی کرنا یہ منع کیا گیا اور پھر اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا اللہ سمیع اللہ سننے والا علم والا ہے قسم کا گفارہ میں پارے میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا لا اللہ تعالی تمہاری لغ قسموں کے بارے میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا لغ کسمیں اسے کہتے ہیں کہ کسی نے ہم سے ماضی کے متعلق سوال کیا کہ بھی کل فنا آپ کو نظر آیا تھا تو آپ نے کہا نہیں اس نے کہا جھوٹ مت بولو تو آپ نے کہا خدا کی قسم وہ مجھے کل نہیں ملا اب پھر آپ گھر پہ گئے اور اچانک یاد آیا کہ ارے وہ مجھے وہاں نظر تو آیا تھا میں تو بھول گیا تو یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں کھائی بلکہ ہوا کیا وہ جب قسم کھا رہا تھا تو اس کا گمان یہ تھا کہ واقعی وہ مجھے نہیں ملا تو اسے لو قسم کہتے ہیں جس پر پکڑ نہیں ہے جس پر کفارہ بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں اس قسم کے احکام یہ ہے کہ یا تو پاس ٹینس کی ہو یا پرزینٹ ٹینس کی ہو ماضی کی ہو یا حال کی ہو میں یہ نہیں کرتا یا میں نے یہ نہیں کیا اگر اس نے کہا جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو پھر اسے گناہ ملے گا لیکن کفارہ نہیں ہے اور اگر غلطی میں ایسا کہہ دیا اور بات میں یاد آیا کہ مجھ سے تو غلط نکل گیا تو اس پر کفارہ بھی نہیں اور گنا بھی نہیں بالا کہ یو آخر حکم کا ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری پکڑ فرمائے گا جو تمہارے دل نے جان بوجھ کر اس کا ارادہ کیا یعنی جو جان بوجھ کر تمہیں جھوٹی قسمیں کھائی ہیں اس پر پکڑ ہوگی اور مستقبل کی قسم پر کفارہ ہوتا ہے کفارہ کس پر ہے مستقبل کی قسم پسند کہا کہ میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا میں یہ کام نہیں کروں گا اور یہ کام کر لیا تو اب قسم کا کفارہ دینا ہے قسم کا کفارہ یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کرے یہ طاقت نہ ہو یہ بھی کر سکتا ہے کہ دس مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا کھلائے اگر یہ نہ کرنا چاہے تو دس مسکینوں کو پہننے کے لئے جوڑا دے دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دس مسکینوں کو دس غریبوں کو جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہوں انہیں صدقہ فطر کی رقم دے دی جائے چالیس پینتالیس روپے تو چار سو روپے لے کر دس افراد میں تقسیم کر دیے جائیں تو اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اگر کھانا کھلائیں گے تو دو ٹائم کا دینا ہوگا اور اگر رقم دیں گے تو چالیس روپے میں یوں سمجھیے دو وقت کا کھانا ہو گیا اور دس مسکینوں کو چالیس چالیس روپے دیں گے اور اس طرح قسم کا کفارہ ادا ہوگا اگر ایک ہی مسکین کو چار سو روپے دے دیئے تو قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا بلکہ دس مسکینوں کو چالیس چالیس روپے دینے ہیں یہ دس کا فیگر یہ دس کی تعداد چونکہ ساتھ میں بارے میں قرآن نے بیان کی تو ہم اس تعداد میں کمی نہیں کر سکتے ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے دس دن تک ایک ہی غریب کو چالیس چالیس روپے دیتا رہے تب بھی جائز ہے یا ایک ہی دن میں دس غریبوں کو چالیس چالیس روپے دے دی اللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے حلم والا ہے رب العالمین بندوں کی گناہوں پر پکڑ نہیں فرماتا انہیں ڈھیل دیتا ہے للین مِن نسا <نسائِهن> ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں تربسو اربعتی اشہور چار مہینے کی مہلت ہے ایلا سے مراد یہ ہے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ خدا کی قسم اب میں تیرے کبھی قریب نہیں آؤں گا اب سال دو سال تین سال تک اسے لٹکا کر رکھ دیتے نہ اسے وہ طلاق دیتا اور نہ وہ اس کے قریب جاتا شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں تیرے اب کبھی بھی قریب نہیں آؤں گا یہ قسم کھالی تو حکم یہ ہے کہ چار مہینے کے اندر اندر اگر اس نے قسم نہ توڑی تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی چار مہینے کے اندر اندر اگر وہ قریب نہ گیا قربت نہ کی ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر چار مہینے کے اندر اندر اس نے قربت کر لی تو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا لیکن قاعدہ سماعت کر لیں کہنے والے نے یہ کہا ہو خدا کی قسم میں تیرے کبھی قریب نہیں آؤں گا یا کہو 4 چار مہینے تک قریب نہیں آؤں گا یا چار مہینے سے زیادہ کی مدت بتائی ہو چھ مہینے کہا ہو یا سال کہا ہو اور قسم کے الفاظ ہوں تو پھر یہ الا ہے چار مہینے کے اندر, اندر قربت نہ کی تو پھر ایک طلاق بائینہ واقع ہو جائے گی اس عورت پر جو طلاق واقع ہوگی اس میں رجوع نہیں ہو سکے گا اس میں نکاح کرنا ہوگا اور جب دونوں نکاح کر لیں گے تب بھی ایک طلاق باقی رہے گی یعنی مطلب یہ کہ ایک طلاق وہ دے چکا اب دو طلاق کا اختیار رہے گا یہ طلاق کے مسائل ہیں جو فق کرام نے کتابوں میں تفصیل سے لکھے ہیں یہاں پر یہ مسئلہ بیان ہوا اور اگر چار مہینے سے کم کی مدت کا ذکر کیا کہا کہ خدا کی قسم میں تین مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا تو اس صورت میں کوئی ایلا نہیں ہے طلاق واقع نہیں ہوگی اگر تین مہینے کے اندر اندر قریب آ گیا تو قسم کا کفارہ دینا ہے ورنہ قسم کا کفارہ بھی نہیں دینا فا فا او. پس اگر وہ رجوع کر لیں یعنی قربت کر لیں اور قسم کا کفارہ ادا کر لیں چار مہینے کے اندر اندر فعین اللہ غفور الرحیم پر بے اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اس مسئلے سے آپ کو یہ تو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا کہ شوہر بیوی سے جو کلام کرتا ہے کیا کیا آج کل کے مرد بک دیتے ہیں شریعت کے مسائل نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بسا اوقات طلاق واقع ہو جاتی ہے انہیں علم تک نہیں ہوتا تو مرد کے لیے ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے تو آپ سوچیں کہ یہ ایک جملہ معمولی سا ہے خدا کی قسم کبھی میں تیرے قریب نہیں آؤں گا لیکن اب قریب آ جاتا ہے چار مہینے کے اندر اندر تو قسم کا کفارہ دینا ہے اور نہیں آتا چار مہینے گزر جاتے ہیں تو طلاق بائنا واقع ہو جاتی ہے اب نکاح کے بغیر وہ قربت نہیں کر سکتا بظاہر یہ ایک معمولی جملہ ہے لیکن قرآن کی روح سے پتہ چلا کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات بڑے نازک ہیں شرعی مسائل کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے تو مسلم مرد اور عورت ہر ایک پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ ان عزم اور اگر وہ طلاق دینے کا عزم کر لیں یعنی پیلا کی قسم کھانے کے بعد بھی چار مہینے تک وہ قریب نہ جائیں تو ایک طلاق باعین واقع ہو جائے گی فَإِنَّ اللَّهَ فَسْ بے شک اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے اب جو ایک طلاق واقع ہوگی اس میں آپ ذرا دہرا لیجئے کہ ایلا کی صورت میں جو طلاق واقع ہوگی وہ طلاق کون سی ہوگی طلاق بائینہ اس میں رجوع نہیں ہو سکے گا نکاح کرنا ہوگا اگر دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی سے نکاح ہوگا نکاح کے بعد اب شوہر کو کتنی طلاق اختیار رہے گا دو طلاق کا اور چار مہینے کے اندر اندر اگر قربت کر لے تو پھر کیا کرنا ہوگا قسم کا کفارہ دینا ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید اور حمید کے نور سے منور فرمائے یہ قرآن کے وہ رقو ہیں جس میں سب سے زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں اور ہم نے تو بہت مختصر مختصر چند ضروری باتیں عرض کی ہیں یہ تو وہ رکو ہیں جس کی ایک ایک آیت پر بڑے بڑے علماء نے کئی کئی کتابیں لکھی ہیں ایک ایک آیت سے کئی مسائل اکثر ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے یا تو انفس ہند سلاست قرو اور طلاق شدہ عورتیں تین حیض تک عدت ہیں یہ ان عورتوں کی عدت ہے کہ جو امید سے نہ ہوں اور جو عورتیں امید سے ہوں اور انہیں طلاق پڑ جائے تو ان کی عدت بچے کی ولادت تک ہے اور یہ بھی ضمن معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر بھی طلاق پڑ جاتی ہے عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہیں اسی طرح یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں صحیح مسئلہ یہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں فقیہ کرام کا کہ حاملہ عورت پر طلاق پڑ جاتی ہے اور اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جسے بڑھاپے کی وجہ سے وہ خاص پیریڈس نہ آتے ہوں تو پھر ان کی عدت تین مہینے ہے المطل قوت یا تو انفسن صلاف اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں عدت گزاریں تین حیض ولاقل اور ان عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمائی یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو بتا دیں اور اگر حاملہ نہیں تو تین حیض پیریڈ وہ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ ہمارا یہ پیریڈ پورا ہوا تو اس معاملے میں وہ جھوٹ نہ بولے ان کن نہ بلاہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں والیوم آخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو اس معاملے میں ہرگز جھوٹ نہ بولے اگر ایک طلاق ہو یا دو طلاقیں ہوں اور وہ طلاق رجعی ہو یعنی جس میں رجوع ہو سکتا ہو تو قرآن مجید فقان حمید نے شاع فرمایا کہ عدت کے دوران شوہر زیادہ حقدار ہے کہ وہ رجوع کر لے وہ بولا اور ان عورتوں کے شوہر حقوب ردی ہننا فیضا لے اس معاملے میں ان عورتوں کو دوبارہ میں لانے کے لیے زیادہ حقدار ہیں ان ارادو اصلاح اگر وہ دوبارہ نکاح میں لائیں اصلاح کی نیت سے ظلم کرنا مقصود نہ ہو بلکہ باہمی حقوق ادا کرنا مقصود ہو عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے ایک طلاق رضی ہو کہ دو طلاق رضی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یا فلاں بنت فنا کو اپنے نکاح میں دوبارہ لیا میں نے اپنے قول سے رجوع کیا یہ قولی رجوع ہے اور اگر عزت کے دوران وہ قربت کر لے گا تو یہ فیلی رجوع ہے دونوں صورتوں میں رجوع ہو سکتا ہے اور اگر عدت کے دوران اس نے نہ فیل سے رجوع کیا نہ قول سے رجوع کیا یعنی نہ قربت کی اور نہ ہی زبان سے کہا کہ میں اپنے اپنی بات کو واپس لیتا ہوں رجوع کرتا ہوں اگر یہ الفاظ نہ کہے تو پھر اس صورت میں عدت گزرنے کے بعد اب رجوع نہیں ہوگا بلکہ اب دوبارہ نکاح کرنا ہوگا لیکن رجوع کر لے یا نکاح کر لے شریک قائدہ یہ ہے کہ جب ایک یا دو طلاقیں دے چکا ہے تو اب وہ طلاقیں باقی رہیں گی مطلب یہ کہ اب اسے اگر ایک طلاق دی ہے تو دو طلاقوں کا اختیار ہوگا اور اگر دو طلاق دے چکا ہے تو صرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا رجوع کے لیے گواہ بنانا ضروری نہیں بس شوہر کا رجوع کرنا ضروری ہے اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ کا ہونا ضروری نہیں شوہر کا یہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری ہے اور اگر شوہر تنہائی میں بھی طلاق دیتا ہے چاہے عورت سنے یا نہ سنے کوئی سنے یا نہ سنے ہر صورت میں طلاق پڑ جاتی ہے لیکن ہمیں معلوم اسی صورت میں ہوگا جب شوہر اقرار کرے گا کہ میں نے طلاق دی ہے اور اگر دو گواہوں کی موجودگی میں اس نے طلاق دے دی پھر وہ انکار بھی کرے گا تب بھی اس کے انکار کو قبول نہیں کیا جائے گا ولا ہن مصل الجی علیہ اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق عام طور پر انسان خود غرض ہے عورت ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہوتے ہیں مرد ہے تو اسے اپنے حقوق یاد ہیں عام طور پر مردوں کو یہ شکایت ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے لیکن ان مردوں سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ شریعت نے کیا حقوق متعین کیے ہیں تو وہ اس سے ناواقف ہوتے ہیں یہ طریقہ انتہائی درست نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے کہ کوئی میرا حق ادا کرے یا نہ کرے کم از کم میں تو دوسروں کے حقوق ادا کر کے ان اللہ اللہ کی بارگاہ میں میں تو کامیاب ہو جاؤں اللہ کی بارگاہ میں میں تو با عزت بن جاؤں ولی رجان علیہ ہند درجہ مردوں کے حقوق بھی ہیں عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور مردوں کے لیے علیہ عورتوں پر درج ایک درجہ فضیلت ہے یعنی مرد حاکم ہے طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی شریعت کے حدود میں رہ کر فرماورداری برداری واللہ اور اللہ تعالی آلہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے